اور بات بات کے God for it. اتنا بارفت اتنا جتنا ج اتنا ایمان، جتنا ایمان،, ایمان، اتنا عبادت میں اخلاص اور نام میں نے آیا تھا مبارکہ ایک مہینے مبارکہ کی مطابقت سے پڑی ہے اور ایک معاشرے پڑی ہم آمد رسالت کی تو خوشی ہر ایک کرتا ہے لیکن مقصود علی سالت مقصود آمد رسالت سے ہم معلوم ہیں ہماری نچلے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے اور مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچے ہونے کی کوئی حادثہ جو نیچے سے نیچا وہ جیسا بدکار بندہ چوڑا میرا سے کٹانا کوئی آپ کو نیچلا بندہ نظر آئے اس سے بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سمجھا ہے حقیقت زہر ہماری کیا کوئی ہم میں سے نیچا بندہ کوئی مقصد لے جائے کام جائے اگلا مقصد نہ مانے آنے کا اہتمام کرے جھنڈیاں لگائے خوشیاں کرے سب کچھ کرے لیکن جو مقصد لے جائے وہ نہ مانے تو نچلے سے نچلا چوڑے سے چوڑا میراسی سے میراسی بندہ بھی راضی نہ ہو اور جان کا جہاں کل تقسیم ہوا وہ آمد پر آمد رسول مرحا جو کہتے ہیں آمد الرسول مرحبا یہ سب منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود آحمد رسول مرحباً وہ مومن ہے اور مقصود اللہ نے خود بھی آن فرمایا ہے رسول میں بھیجتا ہے اس لیے ہوں کیا حق بھی اس کا مانو اور قانون بھی اس کا کر اللہ آمد مقصود رسالت اسلام دین. تو, دین مرحبا تو مقصود آمد رسول مرباب اسلام مرحبا کہہ دو دین جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بدن مبارک سے بھی پیارا تھا نازک وطن مبارک پر اس اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک جان مبارک پر پتھر کھائے اور وطن مبارک لمکان ہو گیا تو آپ کو اسلام کتنا پیارا تھا اسلام کا ہم نام نہیں لیتے مدینہ مدینہ کریں گے کوئی کہا مدینہ سونا کوئی کہے بازار سونا کوئی کہ مینار سونا اسلام سونا کوئی نہیں کہے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا کہ کسی کو نہیں بنایا تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے ہم محبوب کو بھی حسین نہیں کہتے کیونکہ جاری کیوں کجار نا مدینہ سننا مدینے سے تو ہو کر آ جاؤ گے میرے محبوب کے آداب حسین ہیں وہ اچھا نمونہ ہے اللہ نے تو یہ فرمایا میرے محبوب کے آداب حسین ہیں تو کہتا ہے لیے مدینہ مدینہ کا رہا تھا یہ میں عام کرتا ہوں معاشرے کے لیے تو بولنے والی سرکار نے فرمایا بنے بھی تھا اس منافع کو لے ہو آیا فرمایا فرمائے منافق کو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ تو مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ تمہیں زیادہ پیارا ہے आ, کہا نہیں پر میں مناب کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مدینے جا رہے ہو आ, امام حسین زہری مدینہ چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے ہیں سبحان اللہ میں اسلام کے راہ پر سیر دینا مدینہ جانا ہے ایسے مدینے جانا مدینہ جانا نہیں مناب کو आ, اسلام پھر آپ نے حدیث پاک پاپ حدیث پاک آبی ستارہ نے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت کا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام وہ تیرے باپ کا نام اسلام وہ تیری قوم اسلام تیرا بدن فرمایا ہونا کو وتین شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے تیرا بدن بھی اسلام ہے ساتھ مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا جانا نہیں اور مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے ہیں. سبحان ہماری کہ اسلام کا نام ہی نہیں لیتے جس کو کہو وہ مدینہ کوئی حسین مریل کا مریل کا کسی ولی سے تعلق نہیں ہے اور شیعہ کا حضرت علی سے تعلق تو مسلام بھی چھوڑ دے ہم فرائد واجبا سنانو افداد آم مومنٹ کو چھٹی نہیں ہے اسلام میں فرائض واجبات سنانو وقتہ میں عام مومن کو چھٹی نہیں ہے پردہ فاردر کاگر تو بونا والا تبدیل دینا تبدیل بات کے نمتی واجب ہونے میں کسی کا شک نہیں ہے اختلاف نہیں ہے جنہوں نے پرکھا واجب لکھا ہے وہ فرماتے ہیں پرکھا ہے واجب حکم فرق جتنا رکھتا ہے اور داڑھی سنت ہے حکم واجب جتنا رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پر تیرتا ہے آسمان پر ہوتا ہے کیا سنت کو میری سنت سے مارو اس کے منہ پر جوتیاں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے یہ تو سنت بہت قدر مقام ہے اور جو واجب چھوڑے پھر اس کی کیا قدر ہے ایک میرے پاس بندہ آیا کہتا, تو، کہتا ہے حضرت داری منہ کی امامت جائز ہے میں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے تو کیسا بھی ہے ڈالی مورنے کی تو اذان واجب بولا یادہ ہے وہ اضان بھی دے سکتا تو ہی ماہ کہتا ہے میں نے کہا ہمارا اسلام سب کا ہے پہلے کیا ہے کہتا ہے بات باپ میں واجب باپ میں سنن محدہ موستا سنن غیر و میں نے کہا سنت کا کارن زیادہ تھا مجھے مایا جا واجب کا تاریخ کہتا یہ بات بھی واجب کا ہمارے زیادہ مجرم ہے تو بہمان جاری گنڈا امامت نہیں کرا سکتا جیسے امام کی سے بے پک ہے وہ کہاں امامت پھر وہ کام شروع ہو گیا ہم بریلی بھی نہیں ہے پہلے سننا آپ کو فرمایا بریلی آپ نے بریلی ایک ایسا گندا فلکا ہے یہ نہیں گے ہاتھ دیکھ کا چمچا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا وہی بستی بریلی ان کی تھی وہی آپ بستی شیونی کیا ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں پانچ سال پہلے کہیں کہ بریلی دے سب کوئی بندی بری منگوئی ہر طرف یہ ہے آپ جنتی کس کو سمجھتے ہیں آپ فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بشرت اشرم دعواس ہماری بڑی کتاب ہے شامی سبوں سے فتح لیتے ہیں اس میں ایک بات ہے کہ ازانے دیں گے کفر کریں گے اور ایک ولی نے حدیث بات بیان کی ہے کہ میل حکومت کے مزن اکثر اچھا میں جائیں گے اور دوسری بات ہے جو اپنے آپ کو جنتی سمجھے یا کسی کو جنت کی بشارت دے وہ مطلق جہنمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ نے صحابہ کو بھی دس کو بشارت دی ٹکٹ چلا رہا ہے بہست کی تو لکھتے آپ نے ساری عمرہ نہ کسی کو بہشتی فرمایا اور نہ کسی کو جہنمی فرمایا سویا سوائے اشرا کو بشرا کے ہم بیس کی امید رکھ سکتے ہیں بحث کا یقین نہیں کر سکتے جو بحث میں آپ کو کہوں بیستی مجھے آپ نے پتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے جہان کیوں جھوٹ بولوں میں کہ تم بہجتی ہو جھوٹی بشارت کیوں توں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے بھائی باؤ سلطان ولی ہے نہیں دشای دشای وہ کیا کہتے ہیں صاحب تین تو لکھیا منشارت تھی کام نامہ آسا ہو کہتے ہیں نہیں کہتے تو ولی نہیں ہے تو بریل بھی کہتا ہے کچھ کہ پوچھا نہ جائے گا شادی علیہ مدد ولی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ سونا ہے بازار سونا ہے مینار سونا ہے کیوں وہ آئیں گے اسلام پہ آنے پر ارے تو اسلام پہ آ جا مدینہ والا یہاں زیادت کرا ہاں تو صحیح اسلام کمال ہی حسنت جمی اور خسال ہی وہ محبوب تیری ساری خصل تے آتے کہا کر اسلام حسین ہے کیا کہا کر دین حسین حضور صلی اللہ کیوں اللہ تبارک تعالی صورت پسند نہیں اللہ تبارک تعالی سیرت پسند سیرت, پسند. سیرت پسند. سورت کو نہیں دیکھتا وہ سیرت کو دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سورت میں بھی بے مثال بنا دیا اور سیرت میں بھی اور بیان سیرت کا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاب شریف کے سائے مبارک کے نیچے بیٹھے ہیں صاحب آئے ارے صحابی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے اس لیے ہم نے اسلام کو ضروری ہی نہیں سمجھا اور جو بات بندہ ضروری ہی نہ سمجھے وہ کرتا ہی نہیں جو اسلام کو ضروری نہیں سمجھتا وہ بےمان ہے ہے یا رسول اللہ قربان جائیں ہمارے ماں باپ آپ بھی موجود ہیں ہم ریت گھر اوپر پیتے جا رہے ہیں آپ خاموش رہے جو بندیوں کا مسلک ہے کہ رسول خاموش رہے اس کے پاس جواب نہیں ہوتا لیکن کرام کا مسلک ہے کہ رسول خاموش ہو پھر وہی اتر اس لیے وہ خاموش ہوتا ہے اللہ نے فرمایا تو صحابہ تم خیال کرتے ہو تمہیں بحث ایسے دے دوں گا سوچنے کا مقام ہے ہم تو سارے بہت بھی ہیں نا تیرہویں صدی لگی ماہر شریف علی رو پڑے یہ تبلیغیں لکھیں گے نا بےمان واقعات لکھیں گے اور قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی بحث کا وعدہ کیا پہلے آمن ہوں پھر عامل سوال ہے ہاں آپ کی شکل یہ واقعات بیان, اللہ بیان اللہ کر کے بحث دے دیں گے واقعات پر استدلال لینا دین کو گمراہی ہے ہمارا دین و اور آکام کا مجموعہ ہے سبحان اللہ اللہ تم کہو کہ بےمانو تبلیغ کا نصاب لکھنے والے اللہ نے فرمایا بابو بلے گا ضلع پابندی لگا دی محبوب تبلیغ کر قرآن سے اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ یہ حدیث سب قرآن کی تعویل اور تفسیر ہے ایک بات زمنا اور بھی کر جاؤں ضرورت ہے ان باتوں کی میاں چنو میں مسیح میں نماز پڑھ رہا تھا اہل کبھی آ گیا گسا جب نماز پڑھی میں نے کہا تم الحمد و شریف کی جگہ کوئی دوسری سورت نکالو یہ تو منافقت ہے کس طرح میں نے کہا اس میں تو تکلید ہے اللہ. صراط صراط اللہ علیہم. یہ تو تقلید ہے اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ مانگو کون سا میرے انعام والے لوگ جس طرح میرے انعام والے لوگ کرتے ہیں اسی دے راستے پر ہے تم اس طرح کرو یہ تو تقلید ہے میں اور انعام والے کون ہے انعام اللہ نبی نقین نبی صدیق شہید اور ولی اللہ یہ بے ایمان نبیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں ولیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں آفتو منونا بے باد الکتاب و تک فرونہ بے باد بے ایمانو بعض میری آیات پر بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو بعد سب کو کیوں نہیں مانتے یہ دیوبند اس زد میں ہے بھائی ما... میں نے سوال کیا اس پر راستہ تو حدیث قرآن والا ہے سیدھا راستہ تو حدیث قرآن والا ہے اور تو آئے نہیں تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا راستہ مانگو میں نے کہا جواب دے اس کا جب راستہ ہی حدیث قرآن والا ہے سیدھا تو اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا راستہ مانگو یہ بھی فرمایا قرآن حدیث والا راستہ اب وہ خاموش ہو گیا تو بائی مان میں نے کہا اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ہر بندہ میرا حدیث قرآن نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے اس لیے جس طرح وہ کرے اسی طرح سبحان اللہ یہی ہمیں مار ہے اللہ نے چار صحابہ کو جب جدا ہی نہیں کیا ہم کیوں جدا کریں حضور صلی اللہ علیہ یہ سب کو جا گیا وہ شیوں سے تجبی ہوتی ہے حضرت علی علی اللہ تعالی عنہ کو اسامہ نے کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اگر میں تمہیں قتل کر تو مجھے صدیق اکبر پر فضیلت دیتا ہے ارے صدیق اکبر میں چار اس لیے تیر محرلی شاہ صاحب کو کہا گیا شیعہ سے بات کرو آپ نے فرمایا میں مباہلا کروں گا ان بے سے جس طرح مرزائی مر کر گیا ایک شیعہ بچ کر جائے تو مہرلی کو جھوٹ رکھو فرمایا ہماری دلیل حدیث قرآن ہے یہ حدیث قرآن کو مانتے نہیں ان سے بحث کرنا بھی بے حکم آپ نے فرمایا چار خوبیاں اکبر میں جو مجھ میں نہیں ہے ایک وہ یار غار ہے میں یار غار نہیں فرمایا دوسرا اس نے مجھ سے دین کے راہ پر پہلے وطن چھوڑا صدیق دوسرا فرمایا کہ صدیق اکبر نے جوانی میں ایمان لایا اور میں بچپن میں جوانی میں ایمان لانا آلہ ہوتا ہے چوتھا فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کا وارث ہے میں نہیں ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنی زندگی میں مسلنے پر کھڑا کر کے پیچھے نماز پڑی تو اللہ نے مانتا تو خلول جنا تھا صاحبہ تم خیال کرتے ہو تو تمہیں بحث ایسے یار صلی اللہ میں آپ سے محبت کر جس کو دیکھو وہ محبت میں اتباع ہے عشق میں فنا آپ نے فرمایا صحابی کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا صحابی دیکھ کیا کہہ رہا ہے یا <سؤال> <سؤال> <سؤال> رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں وہ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس <سؤال> پر تکالیف ایسے ٹوٹ پڑتی ہیں جس طرح وادی میں پانی ٹوٹ پڑتا <سؤال> <سؤال> <سؤال> محبت میں <سؤال> اتباع <سؤال> بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعوی جھوٹا یہ تو حرک کہتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کیا ہے بغیر غور سے سننا بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا جو, جو خدا رسول کی محبت نہیں رکھتا کہتا ہے محمد جھوٹ ہے اور جو حکم نہیں مانتا وہ کہتا ہے منہ وہ بھی جھوٹا ہے یہ صوفیہ کرام کا مسئلہ وہ دلیل ہے اس میں اس بات ہے بس رسول اللہ کیا ہم سے بھی پہلے زیادہ تکلیف آئی تھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے کافر لوہے کے کنگیوں سے باس نہ چولے تھے یہ بھی کافر ہوتا ہے جو کافر قتل کر دے وہ اچھا ہے جو دیر کا سزا دے پھر وہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ثابت قدم رکھے کیونکہ اس میں پھر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس طرح مجھ کے دیوبند نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ امام حسین کے ساتھ تھا یا یزید کے ساتھ تھا کہا ان اللہ معاشہ یہ پوچھنے کی بات ہے کہتا ہے پھر ہار کیوں گئے میں نے کہا کہ تیری عقل کی کمی ہے الدین سے پوچھ وہ کہتے ہیں حسین زندہ یزید مر گئے حسین جیتے یزید ہر ایمان اللہ تعالیٰ دو قسم میں مدد فرماتا ہے غور سے سننا ایک تو تکالیف میں ثابت قدم رکھ کے شہادت کا درجہ دے دیتا ہے یہ بڑی مدد دوسرا ظہری فتح سبحان وہ غازی بن جاتا ہے وہ شہید جو ہے اس کا درجہ تیسرے درجے پر ہے صدیق کے بعد شہید کا درجہ ہے اور ولی کا بھی بعد میں ہے سبحان اللہ تبارک کو تعالیٰ جب تک تکالیف میں ثابت قدم نہ رکھے تو ہم نہیں رہ سکتے اور دعا مانگا کرو یار بولا امین ہمارا امتحان نہ لے ہمیں ازمائش ہم سے اگر لے تو پھر تو ہماری مدد فرما اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کا امتحان بہت سخت ہے اور ازمائش بھی بہت سخت جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ بات بھی عام فتنا ہو رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں اسلام آ گیا مجھ پر وکیل ڈاکٹر یہ سوال کر رہے تھے کہ اسلام آ گیا بئیمان میں نے کہا جو اسلام کا قانون اسلام تو ہے میں نے کہا اے اللہ کی حاک... اللہ تبارک حاکم ہے اللہ اور اس طرف کہتا ہے ہائے. تو میں نے کہا جس کا قانون نہ ہو حاکم کیسا ہے بےمان اسلام ہے یہ اور چیز ہے کہ ہماری بے وقوفیا اس پر نہیں چل رہے میں نے کہا وہ ایسا حکومت کو مانتا ہے کہتا ہے ہاں میں نے کہا کیا ان کی خلاف برضی نہیں ہو رہی ایسا حکومت کی خلاف بندی نہیں ہو رہی اوے ان کے قانون کے بغیر خلاف لوگ قتل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے چوری ہو رہی ہے ڈاکو لاکھوں لوگ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں بچ رہے ہیں. زنا, چوری ہر کوئی جنگلوں میں ڈاکو پھیر رہے ہیں حکومت نہیں پکڑ سکتی سزا نہیں دے سکتی کوئی قتل کر کے غیر ملک چلے گئے حکومت میں نے کہا بےمان اس حکومت کہتا سزا نہیں ملتی باقی اب تو آ گیا جس قانون کی جزا سزا ہو اس قانون پر غور سے سننا بالا دستی موجود ہوتی ہے اور جو ہاکم سزا دینے پر قادر اس کی حکومت بھی موجود ہوتی ہے بےمان اس حکومت کی سزا پہ تو لاکھوں بندے بچ گئے بچ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں تو مجھے بتا اللہ کی سزا سے کون بچ سکتا ہے وہ تو بھی نہیں بچتا ہے وہ تو سزا دینے پر قادر ہے یہ ہماری بے وقوفی اور ہے جہالت ہے کہ اللہ نے فرمایا تھوڑی سزا ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے بھوکے تو لوگ تو آگے بچ جاؤ اگر یہ نہ بھگتو گے کہ لاہوں پھر دنیا کھیتی ہوں لاہوں فیلا فلا پہ دنیا میں بھی رسوا کر دوں گا اور آخرت میں بھی ہمیشہ جاننا oh, yeah. میں دان دونوں جہاں میں پکڑ لوں گا oh, yeah. کوئی دنیا کی طاقت بادشاہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا اللہ کا سپاہی بھی ہے کائنات کو منٹ میں لے جائے یا تری لاکھ بندہ نہیں گیا کشمیر کا oh, yeah. پکڑ لیا اللہ نے نا جتنا مولت دیتا ہے جب پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ واپس نہیں جاتی اس oh, yeah. کی پکڑ جو ہے نمک شرب کلا شدید اور تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے دنیا کے باق کیا نہیں بچ سکتے اللہ کی پکڑ سے بچے اربا خربا مخلوق جیل میں پڑی ہے اللہ کی جیل نہیں ہے ہم اس جیل سے تو ڈرتے ہیں بے حقوق قبر علی جیل سے نہیں ڈرتے اس کی تو جیل بھی سخت ہے حساب کا دن ہے فرشتے دو بیٹھے ہیں لکھا جا رہا ہے ارے اس حکومت سے تو بڑے بڑے جرم لوگ برداشت کر کے مر گئے چھپ کر کر گئے کوئی قتل چھپ کر کرتے گئے پکڑے نہیں گئے لیکن اللہ نے فرمایا مسکال کے دانے جتنے تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی اور بدی بدی کی سزا ملے گی اور نیکی کی جزا ملے گی تو اللہ کی حکومت بھی ہے اللہ کا اسلام قانون بھی ہے ہماری توفیہ ہم تھوڑی سزا جو ہے رحمت اس سے ہٹ کر ہم سمجھ رہے ہیں ایا سب بول انسان و یتر کا صدا انسان خیال کرتا ہے میں آزاد چھوڑ دوں گا وہم لا یفتنون ہم نہیں آزمائیں گے اسے نہیں گرفتار کریں گے ایک ترابلنا سے حساب ہم فون فی غفلت الموردون اور لوگوں کا حساب سر پر گیا اور وہ غفلت میں یہ تو ہماری توفیہ ہے اسلام کا انکار کرنا تو اللہ کی حاکمیت کا انکار ہے یہ بیمان خوش ہو رہے ہیں کہ زہری شریعت کا اس پلان نہیں ہے ہم بچ جائیں گے یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم برباد ہونے والا کام کر رہے ہیں جن کو عقل تھی عورت پیش یا رسول اللہ مجھے پاک کرے آہا. آپ نے فرمایا واپس ہو جا حمل تھا وزا حمل کے بعد خود آئی کوئی گوار نہیں عقل جو تھا میں اگلے جہاں کے عذاب سے بڑی سزا سے بچ جاؤں آپ نے فرمایا واپس ہو گئی کہ دودھ پلانا ہے بعد مدت ردا کے آئی سنسار کیا گیا ایک صحابی پر خون کا چھیتا پڑا نفرت کرنے لگے آپ نے فرمایا صحابی یہ عورت بالکل پاک جس جو تھا حاضر ہوئی کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں بڑے عذاب سے بچ جاؤں سنگسور ہو رہی ہے پتھر کھا کھا جا رہی ہے اکل جو اللہ نے کھول دیا ہمارا عقل جو ختم ہو گیا ہمیں دین کا پتہ نہیں تو کہا کرو آمد مقصود آمد رسول مرحبا اگر یہ بھی کہہ تو کہ اسلام مرحبا اسلام تو نہیں کہیں گے کیونکہ اسلام کہیں گے لباس مات آئیں گے مدین تو ہو کر آئیں گے اسلام میں آنا بخارات ہے یہ نے نئے نئے طریقے نکالے آپ مل, نے فرمایا فساد دین نے کی کیا فرمایا ملاد ملا منائے گا سارا دین چھوڑ دے گا. فرمایا اور ملا, ملا کا ملاد گھر گھر ہو جائے گا ولی کا ملاد نہیں رہے گا حقیقی میلاد نہیں رہے گا دکھاوا ہوگا چبول میلہ پیسے کیونکہ جو آپ فرماتے تھے ہمارے اولیاء اصلاف دین اولیا اسلاب کے اتنا فیضے دینے والا کام تھا کر گئے فرمایا جو کسی اسلاب سے ثابت ہو نہ ہو نہیں کرنا یا کتنا ہوگا یا بیت ہوگی تو یہ جلوس ولی سے ثابت ہے چنڈیا مرچاں کسی ولی سے ثابت کرو ولی والے تو ہیں بریلویوں نے تقریر کی کہ جو لوگ جھنڈیاں مرچا نہیں لگاتے وہ گستاخ ہیں فیصلہ باد دیو بہن گیا اڈے پر بڑا چوٹ لگا تھا دیو بندو نے لکھا کہ تمہارے اولیاء ثابت کرو کسی نے جلوس نکالا ہو جھنڈیاں جھنڈیا لگا لگانو پھر تو وہ گساخ ہو گئے اب بریلوی میں کچھ تھوپ تھپ گئی جواب نہیں دے سکتے جس طرح یہ بد لوگ جو ہیں نا ان کے عقیدے پر بحث کرو عمل پر نہ کرو کیونکہ عقیدہ جب اس کا غلط ہے اس کا عمل فائدہ ہی نہیں دیتا یہ جی لوگ فکا پر بحث کرتے ہیں عمر کا بیٹا گیا شریف وہاں اس نے کہا رفا دین والوں کو برا بھلا تھا دیوبان صبح بیٹھے ہاں بی شیخ ابدل قدر جیلانی کو کیا کہتے ہو مر گئے نا اس لیے ہم فکا پر بحث نہیں کرتے بد مسلک جو بھی لوگ ہیں ان کے عقیدے پر بحث کرو اب مدد کو شرک کہتے ہیں بھئی مدد کو شرک کہتے ہیں یہ جائز بریل وہ کہے گا شرک مدد شرک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بالد آم اس میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اچھائی پر پرہیزگاری پر ظلم اور ناجائز مدد مت کرو تو باق دورک فرماتے ہیں انت اللہ یانصر کم و تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اللہ تو مدد سے پاک ہے اس سے یہی تفسیر لیا کہ دین کی مدد مساکین کی مدد غریب کی مدد یتیم کی مدد بیوہ کی مدد اللہ نے فرمایا یہ میری مدد ہے کرو جو اللہ کہتا ہے میری مدد ہے غریبیوں کی مدد تم کہتے ہو شیر کہے پھر نے وعدہ لیا یہ قرآن مجید میں اللہ نے کسی نبی کو غیر اللہ فرمایا پڑھے ہوئے تو بیٹھے ہوں گے کسی کو نبی اللہ کسی کو خلیل اللہ کسی کو حبیب اللہ کسی کو صفی اللہ کسی کو نجی اللہ کسی کو سارے قرآن میں دیکھو یہ تو اہل اللہ تم غیر اللہ کہتے ہو غیر اللہ تو بتگ اللہ اولیاء اللہ اللہ ارے نبی معصوم ہیں سارے جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں وہ بھی بے وقوف ہے معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ گنا ہو ہی نہ بچے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے کرتے ہیں میں نے ایک بچے کو گندگی گنا کوئی نبی کا کوئی مخلوق اور وادامی صاحب قرآن کی بات مشہور واقعہ اللہ نے روح میں سب کو جمع فرما کر وعدے لینے والی ذات ہے معصوم انبیاء سے لیا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا جا رہا ہے کیا وعدہ ہے وادہ میسا قرآن شیرف پڑھے ہوں گے کیا وعدہ اللہ نے لیا اللہ نے فرمایا رسولو نبی ہو میرا محبوب آئے تو من تن سر اس کے ساتھ ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا میرے محبوب کے پیچھے چل کا نقصہ مل گیا میں ملاد مناتے ہیں میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم ہیں کیا میرا شوق میں سکھا ہوں اکثر تجھے خوف کے کوئی آئینہ بداخت رہ ہم اپنے کیا بنے ہوئے تو ولی ہیں محمد بھائی صاحب گڑیا جا رہے تھے تو اللہ حق ہوں اللہ آپ نے فرمایا ہوئے مجھے نہ سناو ہو اللہ کر کر کے سو یار تو ملتا مرد اللہ تعالی مل گیا دعوت کرنے لگ گئے آپ کا چہرہ ہو گیا نے فرمایا عمر اللہ اس پر رونے والی روئیں تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا فوراً آپ نے توجہ فرمائی آج کی یا رب العالمین میں توبہ کرتا ہوں تیرے محبوب کو میں نے ناراض کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر قرآن کتاب ہونے پر دین اسلام ہونے پر, راضی. اسلام پر راضی. پھر آپ توجہ اپنے فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر توریت کا قانون اور حکم چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ توریت آسمانی کتاب ہے <Tatum -ibles> نہیں آن فرمایا علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا حکم اور میرا قانون چلانا پڑے گا اس <Tatum -ibles> لیے میں یہ باتیں اہم سمجھتا ہوں ہر جگہ ہی کرتا ہوں کیونکہ جنہوں نے سن لیا ان کے لیے دوبارہ ہو جائے گی بزرگ فرماتے ہیں دین کی بات یا نماز کا کتنا بار حکم ہے آمو سلا کی موسلا کتنا بار بار بار اللہ نے فرمایا ہم ایک بات دوبارہ کر دیجیے ارے بزرگ فرماتے ہیں بار دین کی بات بار بار کرو وہ دل پر اترتی ہے تو حکمت بنتی ہے اگر دل پر نہ اترے حکمت بنتی ہے مسلمانوں رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے یہ مسئلہ سمجھ لو عام ہے سمجھنے کے لیے ضروری ہے رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب بھی قانون نیا بناتا ہے رسول بھیجتا ہے رسول نبی قانون خود بناتا ہے اشاعت رسول کی مارفت کرتا ہے اس لیے رسول تین سو تیرہ کا ہے اور نبی ایک لاکھ چوبیس نبی کو بھی اجازت نہیں نئے قانون لانے کی تو سول کے بعد نبی ہوتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا کروڑوں حکمتیں آپ جانتا ہے حقیقی تھوڑی سی ناک شکل میں یہ بھی میری دل میں آتا ہے کہ اللہ نے محبوب کو اس لیے بھیجا اللہ کو گوارا ہی نہ ہوا کہ میرے محبوب کا ناسخ رسول ہو کوئی رسول ہو میرا محبوب سب کا ناسخ ہو میرے محبوب کا ناسخ ہوئی کوئی یعنی آکام منسوخ ہو جاتے ہیں ایک رسول آتا ہے چار بڑے رسول قلو لازم بڑی سب سے آپ پیار چار بڑی کتابوں کے آم بتلتے رہے باقی چھوٹے چھوٹے صحیح تین سو تیرہ رسول تین سبحان اللہ جہاں کسی رسول کی بات نہیں چل سکتی دیکھو اب کتنا شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان نہیں رہتا. اور مفاد پرست بدماش بنا دیتی مالی امتیاز ایک بزرگ نے مالی امتیاز کو چوٹ خوب ماری ہے گلاب نظر دے دریا دے پانی شراب نظر دے جڑوں دا پیسہ عام ہو گئے دل بندے بھی نواب مالی امتیاز نے اتکاکم تم میں عزت والا وہی ہے جو متقی کی پرہیزگار ہے اس لیے اللہ کو یہ گوارا اللہ کی غیرت نے نہیں کیا کہ میرا محبوب کا کوئی رسول ناص ہو میرا رسول سب کا ناطق ہو اب میں سوال کرتا ہوں جس کا کوئی رسول ناصف نہیں اس کو تمہاری ہماری اولاد نے اس ملک میں برٹش کو ناسک بنا رکھا ہے جو ماں چو برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا پھر ملا تو برٹش کا تو من بیٹا تو دیا ہے ادھر جو برٹش کے قانون چلانے والے ہیں فیکٹریاں بیٹا ادھر دے رکھا ہے بھائی بان ملاد حضور صلی اللہ تو ملاد برٹش کا کر ہمارے بچے کام یہی سکول والے برٹش قانون نہیں چلاتے چیز خراب ہو دوائی خراب ہو پورزا خراب ہو اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرح منصوب ہوتی ہے بےمان ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے یار پورزہ خراب بنائے اس فیکٹری کو اچھا کہے گا کوئی بےمان نہیں کہے گا تو کہتے تو ہو چیز خراب بنائے اس کمپنی کو یہ پرزہ صحیح ہے میں پوچھتا ہوں پٹواری چوہا ٹھنڈا ظالم اسی طرح کہتے ہیں پھر جی طرح بچہ جی ہاں پڑھ رہا ہے اسکول میں پرزوں کی بےمان شکایت کریں گے فیکٹری کی شکایت نہیں کریں گے پرزے خراب ہو بائیمان ہو فیکٹری اچھی ہے اسکول جو اچھا ہے جو پرزے خراب بنا رہا ہے کیا ایک دو کوئی بچ گیا ارے سو بندہ زہر کھائے تین چار بچ جائے زہر کو تو اچھا نہیں کہیں گے وہ اس کی قدرت ہے کہ پھر ان کے گھر علیہ السلام کو پال رہا ہے جو کئی ہزاروں بچے جیسے قتل کر دیے یہ تو اس کی قدرت ہے سبحان اللہ لیکن فیکٹری تو خراب ہے بےمان لٹیرے ذالب واشی درندے حرام کھانے والے پتا نہیں کون کون سی ڈگریاں ہیں بدلے بےغیرت اور پھر میرا سوال ہے کہ جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں لڑکیاں بچیں گی کتنا ہم بےمان ہیں اور جنت کے خیر یہ یہودی فتنہ ہے کہ ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے ان سکول والوں نے ٹیکس مہنگائیاں لگا کر انہوں نے یہ قانون بنایا کہ آپ عورتیں بھی کمائیں مرد بھی پھر بھی پوری نہ ہو یہ یہودی کتنا ہے خود ارے حضرت آدم سے لے کر یار یقین کے تین درجے مشاہدہ ہوتا ہے اسکول والے سے تجربہ اور مشاہدہ یقین پر بحث ہے, ہے کسی یہ علم یقین پڑھنے اور سننے سے آتا ہے علم ال کیا آتا ہے مولوی مولوی ایسے مولوی ایسے میں تو ون پر میں تو آن جان ہوں کیسی منافقت ہے ارے میں گندگی کھاؤں کوئی مجھے کہ گندگی کھا رہا ہے وہ کھاتا ہے تو میں کہتا ہوں تو بھی کہہ رہا ہے میں تو جان ہوں اگر بے مان آئیں جان تھا تو میری گندگی کیسے نظر آئی اس لیے سننے سے اور پڑھنے سے آتے ہیں جو بھی ہم بدماشی کر رہے ہیں خدا رسول کی بے فرمانی جان کر کر رہے ہیں انجان کوئی نہیں ہے جنگل کے چرواہ کو پکڑ لو موٹی موٹی باتیں ان سے پکڑ لو اس کو حرام ہے. نماز فرض ہے روزہ یار کون انجان ہے اگر ہم کہیں کہ سننے سے بند عالم نہیں ہوتا تو صحابت سارے ان پڑھتے سن کر بھی بند عالم ہو جاتا ہے سننے سے بھی علم آتا ہے اور پڑھنے سے بھی تقدیر تحقیق زندگ بہرال میں این ال پر مشاہدے پر بات کر رہا ہوں مجھے کوئی جو میں نے دلے کا ہے نا اسکول والوں کو بوجھ دلوں مجھے تو دلو سے بھی آگے ہیں بوجھ دلو ارے مجھے بتاؤ حضرت آدم سے لے کر شواہد پڑھو تاریخ دو چیزیں ہیں کوئی دلی سے دلی حکومت دکھاؤ کوئی بوزدل سے بوزدل حکومت دکھاؤ جو اپنے ملک میں غیر کی فوج کو آنے کی اجازت دی ہو بات سمجھ نہیں ہے یہ بات نہیں سمجھیں گے کوئی حکومت دلی ایسی نہیں نہ ہو گے فوج نہیں آ سکتی جہاں کس کی فوج ملک اس کا کوئی بوز در عوام حکومت یہ نہیں برداشت کرتی کہ دوسرے ملک کی فوج وہاں دن دنا پے ایسے تو آئے ہیں اور کوئی ظالم سے ظالم واشی سے واشی درندہ سے درندہ کوئی ظالم مجھے ایسا دکھاؤ ایسے تو ہوں گے اپنی قوم کو خود مناتے رہے ہیں ایسا کوئی نہیں ملے گا اپنی قوم کو غیروں سے ملایا ہو کوئی ہے جو اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو اس لیے پیسے دیتے فوج دندنا دنا پھر رہی ہے قوم کو غیروں سے بھی مرا رہے ہیں اس لیے ارباں ڈالر دیتا ہے مومن کی تین بھائی تیرہویں صدی لگی مارے شریف والے رو پڑے ارد کی کیوں بیٹھو گئی ارد کی کیوں رو رہے ہو فرمایا آج کے بعد قسمت والے کوئی ایمان نصیب ہوگا ایک بستی میں بھیجا اپنے خلیفہ کو فرمایا بستی کا کیا حال تھا اس نے کہا کل میں پڑھنے والی ساری بستی کی مومن چھ تھے <سلام> حسن بصری سرکار نے مومن کی تین نشانیاں لکھی ہیں اگر یہ نہیں ہے تو منافق ہے بے مان ہے <سلام> ایک تو فرمایا دین کی بات غور سے سنے گا وہ مومن ہے جو غور سے دین کی بات نہ سنے وہ منافع کا دوسرا فرمایا اچھی بات قبول کرے گا دین کی بات قبول کرے گا چوتھا فرمایا تیسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے کہ ہم غلط ہیں دین سچا ہے آج ہم کہتے ہیں ہم سیت دین دین ہم اپنے کول فیل کا ماتحت بناتے ہیں کہ دین ہمارا پابند ہے ارے بائی مانو دین خود رسول اللہ کے کول فیل کا پابند ہے کسی کا نہیں ہے بے ایمان کے نزدیک یہی اصول ہے کہ جید مطالبے جید تنقید اور جید مشورہ یہ عوام کے بنیادی حق ہیں کوئی دنیا کی طاقت اس کو بغاوت میں شمار نہیں کر سکتا بغاوت یہ ہے کہ مٹ گری ہو کہ اتر جائیں یہ حاکم ورنہ قوم جائید تنقید بھی کر سکتی ہے جید مشورہ بھی دے سکتی ہے اور جید مطالبہ بھی کر سکتی ہے یہ ان کے بنیادی حق ہے بہمان پھر ان بھی اس بات کو مان گیا کوئی اس کو بغاوت جلوس یہ اسلام میں نہیں ہے جلد سے جلوس نکالنا توڑ پھوڑ کرنا یہ اسلام بہترین جہاد ظالم بھا کو حق کہنا بس پھر جو وہ کرے برداشت کرو سب کرو یہ نہیں کہا کہ مولوی کو حق کہنا کمزور کو کون سی بات کر رہا تھا میں ہاں کون سی بات کر رہا تھا موضوع کچھ اور تھا بہرحال کی بات ہو بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہے ارد اور ذات ہے جوہر ارد جوہر کی محتاج ہوتی ہے ارد کیا ہوتی ہے جتنا پٹواری مر جائے اس کی پٹواری رہے گی پٹواری سفت ہے پٹوار گیری کیا ہے صفت ہے جب جوہر گیا صفت تو نہیں رہتی تھنڈار مار گیا تھنڈاری ختم بادشاہ مر گیا بادشاہ ختم وزیر مر گیا وزارت ختم محاسور یہ ہے کہ جب جوہر چلا جائے تو ارد ہوتا ہی نہیں سفت ارد ہے ارے میں پوچھتا ہوں جس سید الانبیاء کی صفت باقی ہے اس کی ذات کو کہاں رسول ہیں نہیں کیا پڑھو گے محمد رسول اللہ کیا پڑھو گے اللہ کے رسول ہیں بھائی مانو یا تو پڑھو اللہ کے رسول تھے یہ جو تھی تو جب آپ کسی آرامت ہیں سراج و منیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حاضر ناظر ہیں کوئی ویسا ہم خیال نہیں کر سکتے مجھ پر ایک دیوبند نے سوال کیا کہ آپ کی تقریر مجھے پسند آئی یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں میں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں وہ کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے تمہارے خیال سے پاک ہیں ہر چیز آپ کے حاضر ہے لیکن جس کو تو حاضر ناظر سمجھتا ہے میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہے جی سائیکل موٹر پر چڑھ کر آئے ہو یہ کس نے بنایا میں نے کہا میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے لوگ کہتے ہیں منافق لوگ کہتے ہیں کہ جی, جی, چیزیں استعمال نہ کرو کیا کہتے ہیں یہ عام سوال ہے انگریزوں کے دشمن ہو تو انگریزوں کی چیزیں استعمال نہ کرو میں نے کہا ہم مفت یہ تو پیسوں سے کرتے ہیں ہم تو مفت کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں جب تک انہیں قتل کرو ان کی عورتیں میں لوڈیاں انہیں غلام کر کے تمہارے غلام رہ کر کھائیں ایسے اگر اللہ نے طاقتی تو ہم مفت استعمال کریں گے <coop> لیکن افسوس ہے ہم استعمال کر رہے ہیں تم استعمال ہو رہے ہو استعمال نہ ہو وہ تم ان کو بھی استعمال کرو ان کی چیزیں بھی استعمال یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو کہتا ہے انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بئیمان ہے منافق ہے اس کی وضاحت کا مسئلہ آ گیا نا مسئلے تو بہت ہے ایک سوال ہو سکتا ہے غور سے سنو کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ نے یہ مادی کمالات ایجادات روحانی لوگوں سے کیوں نہیں زہر کرائے جب تک روحانیت آلہ ہے تو بلکی اس کتا کو روحانیت لے آئی نہیں لے آئی مردہ کو روحانیت زندہ کرتی ہے تو یہ روحانی لوگوں سے کیوں نہیں زہر کرائے تاکہ ہمیں کوئی تانا بھی نہ دیتا اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا مادی کمالات ہیں جتنا مادی ایجادات ہیں ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اور جو سننا برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے یا موبائل برائی پر استعمال نہیں ہوتا اس میں نقصان بھی ہے ڈاکو کر ڈاکو کا وقت بتا دیتے ہیں یعنی اس میں نقصان ہر بجلی ہے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے ننگے فیسی آپ دیکھتے ہیں بار ال مادی کمالات جتنا ہیں ان میں اچھائی برائی نفع نقصان ہوتا ہے اور یہ قرآن ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اچھائی کی ابتدا کرے وہ جتنا وہ کام لگیں گے اس کا حصہ ہوگا اور جو برائی کی جاد کرے جتنا لوگ استعمال کریں گے اس کا حصہ ہوگا تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ روحانیت پیدا کرے پھر برئی پر استعمال ہو اللہ نے روحانیت کو پاک رکھا سمجھ آئی اب یہ ضرورت ہے ہم نے بھی استعمال کرنے ہیں غور سے سننا پھر اللہ نے بائے کا قانون بنا دیا کیا بنا دیا بائے کا قانون بائے کا خرید و فروخت ارے خرید و فروخت دو چیزوں کو ختم کر دیتی ہے ملکیت بھی ختم کر دیتی ہے اور احسان بھی سمجھائی آپ ساٹھ ہزار کا سائیکل موٹر لیا آپ نے پیسے دیے وہ کہے گا میرا ہے جب آپ کو دے دے گا وہ کہے گا میرا ہے یہ سمجھنا منتقل کر دیتی ہے خرید و فروخت سے ملکیت بھی منتقل ہو جاتی ہے احسان بھی بلکہ وہی بیٹھے ہیں کوئی جائے اس کا احسان سمجھیں گے یہ بات ہے نا ایک ادھر پکڑتا ہے ایک ادھر چار جاؤ تو احسان سمجھتے ہیں نہیں اللہ کی ملکیت اور اللہ کا احسان ختم نہیں ہوتا کیونکہ میں سائیکل موٹر کا مالک مجازی ہوں وہ حقیقی مالک ہے اور وہ میرا بھی مالک ہے ارے میں سائیکل کا موٹر کا مالک ہوں وہ میرا مالک ہے جب میں مملوک ہوں تو میری چیز تو مملوک در مملوک ہو گئی نہیں سمجھے اس کی ملکیت اور احسان ختم نہیں پیسے وہی دیتا ہے ہر چیز وہی دیتا ہے ہم مجازی مالک ہیں وہ حقیقی مالک تو خرید و فروخت کے بعد اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوتی جو بائیمان خرید و فروخت کے بعد کہتے ہیں ان کی چیز ہے انہوں نے ان کو خدا سمجھا لیا تھا یہ باشرا سے اللہ کی ملکیت اور اللہ کا احسان یہ بات سمجھ آ نہیں ہے یہ مسئلہ درپیش آیا نہیں آیا اللہ ہم شخصیت پرست ہو گئے شخصیت پرست بتاؤں فرمان رسول ہے المستشارو <تصفيق> موتمنن مشورہ وہ دے جو امین ہو مشورہ وہ دے امین ہو اب امین کسے کہتے ہیں ارے امین کہ میں مختصران نے بتائی یہ آپ فرمان نہیں مشورہ وہ دے جو مومن ہو مسلمان ہو فرمایا مشورہ وہ دے جو امین ہو امین ہو مشورہ وہ دے امین کسے کہتے ہیں جو بندو کا حق بھی نہ کھائے خدا کا حق بھی ایسان رسول نا یہ نا نہیں ہے کہ مشورہ وہ دے, دے جو مومن مسلمان ہو نہیں مشورہ وہ دے جو امین ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی رسول کے قول کو اہمیت دیں گے مرتد ہو کے مر جائیں گے بتائیں چور امین ہے ہم کتنا شخصیت پر رکھتا ہے بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چور کا مشورہ نہیں ہے اور نورانی کہتا ہے ہم نے کس کی بات مانی کافر کہتے تھے نبیوں کو اکثرا نفرا ہماری نفری دیا ہے یہ کافروں کی دلیل ہے اللہ کی دلیل ہے کلی لم میں نے با دیا شکور بھائی مانو حضرت آدم سے لے کر باطل جو ہے اکثریت میں باطل پر حق جو ہے وہ اقلیت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تھے وہ تین سو تیرہ اور ابو جال کے کتنا تھے یہ بائیمان چوٹوں کا نشان ہے کہ گیارہ کمینے ایک طرف اور دس شریف ایک طرف کمینے حکومت کرائیں یہ بدماش بےمانوں کا عقیدہ ہے اسلام کا ہے ایک شریف ایک طرف کروڑ کمینے پر حاوی نورانی اٹھا ہمارے علی پور میں نورانی تو میں نے کہا جب مجھے اتلانا تھا تو نورانی کادمیالے جلوس نکالتا تھا میں نے کہا ان کے آگے قرآن کیا پڑھوں کہ اکثر نافرا تو یہ کافروں کی دلیل ہے کلیلوں میں نے بات یہ شکور یہ اللہ کی دلیل کلمہ پڑھتا ہے بئیمان کافروں سے تو ترجیح دے رہا ہے اللہ کے حکم پر پھر بئیمان کلمہ کس کی پڑھتا ہے اللہ تو فرماتا ہے میرے کلی تھوڑے لوگ جو ہیں نیک وہ حاوی ہیں اور ایمان تو کہتا ہے نہیں زیادہ حاوی ہیں تو خدا تو تو شریک ہو گیا تو ایمان پھر تیرا ایمان کہاں رہ میں نے کہا یہ نہ کھولوں سیدھی جی ان کو ڈانگ لگاؤں میں نے کہا وہ ایک طرف نورانی ووٹ لگائے کتنے ووٹ ہو گئے بھی بتاؤ کتنے ہو گئے دو تو نہیں ہوتے دوسری طرف دو کنجریاں لگ ایک کنجری لگائے برابر جو چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہے ارے دو کنجریاں ہو گئی میں نے کہا نورانی تو مارا گیا وہ ایک دوسرے پر جیسے جلوس آیا واپس ہو گئے اس <laughs> <laughs> نے قرآن کے بھی خلاف کیا اور فرمان رسول کے بھی خلاف کیا. بات سمجھائی نہیں ہے <laughs> میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے ٹائم نہیں ہے باتیں بہت ہے آیات مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دوں اللہ نے فرمایا کرد من اللہ ہم رسولم یہاں تک ملا پڑے گا آگے نہیں پڑھے گا رسولم میں نان یتلو علیہم آیات ہی وہ اللہ محم ال کتاب وال حکمت فرمایا میں نے تم کیا رسول دیا یہ نہیں فرمایا محمد دیا کیونکہ ذات کا ملاق کافر بھی مناتے تھے جب آپ نے بے فرمائی تو آپ اکیلے ہو گئے رسول اللہ نے میں نے رسول دیا اب یہ بھی ذات کا میلاد مناتے ہیں رسول کا نہیں مناتے پھر اللہ نے فرمایا وہ ماں محمد نیل رسول میرا محمد نہیں رسول ہے بھائی مانو محمد تو مانتے تھے رسول کیوں نہیں مانتے اب رسول مانتا تھا حکم ماننا پڑتا ہے وہ مار سلام رسول نلا علی تو آب عید میرا رسول بھیجتا ہے اس لیے ان کے حکم قانون اس کا چلے اس لیے آگے نہیں پڑھیں گے پھر میرے رسول میرا احسان کیا ہے میرے رسول نے کیا کیا یتلو الحم آیات تم پر آیات پڑھی قرآن پڑھا و جو ذکی ہے جو تمہیں پاک کیا یہ میرا احسان ہے اور میرے رسول کا احسان ہے میرا احسان ہے میں نے ایسا رسول بھیجا جو تمہیں پاک کیا یہی احسان ہے پاکی احسان ہے بے نواز وہ کا قبلو پہلے تو تم گمراہ تھے تو میں نے احسان کیا رسول ہے آپ جو پاک نہیں ہوا ارے بے نمازی کو نمازی بنا دیا میرا احسان ہے ساری منڈے کو داڑھی رکھوا دی بے نماز کو نمازی بنا دیا زانی کو زنا سے دور کیا ظالم کو ظلم سے دور کیا ہر برائی سے میرے محبوب نے پاک کر دیا سبحان اللہ اب جو پاک نہیں ہوا وہ سفید رسالہ میں نہیں ہوا اس پتو رسالت کے افراد ہی نہیں ہوئے اس کا کیا ملاد ہے ناری گنے کا کیا ملاد ہے بے نماز کا کیا ملاد ہے, کیا ملاد ہے؟ بے... یہی مہینہ ہے تو میں حقیقی ملاد بتاؤں ہر وقت ہما آپ کا احسان ہے ہر لہٰذا ہر دما ہر یہ صرف یہ مہینہ نہیں آئے جھنڈیاں لگا کر آزاد ہو گئے نماز پڑھو یہ ملاپ ہے حقیقی ملاپ ایمان یہ مقصود ہے ظلم نہ کرو یہ ملاپ ہے داری مبارک رکھو یہ ملاپ ہے چھوڑو ملاپ ہے ظلم چھوڑو ملاپ ہے یہ حقیقی ملاپ ہے اور ہر وقت ہے صرف دس یہ مہینہ نہیں ہے کہ بس یہی مہینہ کرو ملاپ منا ہیں یہ ملا نے پیار کیا فرمایا ملا کا ملاپ حضرت ملا کا ملاپ کیسے فرمایا دین کو چھوڑ کر ان کو برباد کر نفس و وشتا کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر فرمایا کا ہو جائے گا ہو جائے گھر ولی کا ملاز نہیں رہے گا یا حضرت ولی کا ملاپ آپ نے وہ دین کو چھوڑ نہلی کا ملا کو آباد کر نہ تو شہد کو شاد نہ کو شہد سے جہاد کا میری آباد نہ رسول <سؤال> خدا کو شاد ملا میں یہ نہیں تو شبد منا قتل اللہ نے فرمایا فطر قتل سے سخت ہیں تم فطر پر کنٹرول کرو قتل ختم ہو جائے مسلمانوں اسلامی اسلام روحانی تحفظ کرتا ہے اسلام کیا کرتا ہے روحانی تحفظ جسمانی خود بخود ہو جاتا ہے آج کل جسمانی تعاف کریں گے روحانی نہیں ارے تم جگہ جگہ پر اصلے والے کھڑے کر دو جب تک روحانی تحفظ نہیں کرو گے جسمانی تحفظ ہو ہی نہیں <تصفح> <تصفح> پھر بے مان لوگ آ گئے ارے مسلمانوں مادیت کا توڑ روحانیت ہے مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے یہ دوسرا دوسری جہالت کہ مادیت کا توڑ مادیت وہ بھی اصلا بنا رہے ہیں یہ بھی اصلا بہمانوں مادیت کا توڑ روحانیت ہوتی ہے مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہوتی اس لیے ہمارا فتویٰ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک مسلمان مادی وسائل میں نا آگے ہوگا نا ہوا ہے یہ فوج مادی وسائل ہے اسلا مادی وسائل ہے یہ آگے ہوا ہی نہیں لکھا ہے جب بھی مسلمان ہوا روحانیت کے ذریعے آئے اسی لاکھ کو مسلمان کیا راجہ مہاراجوں سے بادشاہ کھل چین چین کر مسلمان کو دے تو اللہ نے فرمایا تو فطر کیونکہ اسلام برائی کے اسباب ختم کر کے برائی کو ختم کرتا ہے کفر جو ہے وہ برائی کرا کے سزا دیتا ہے برائی کے اسباب بناتا ہے اب فتنے تین ہیں اب فطرت تو و من القتل فتنے قتل سے ست ہے فتنے تین ہے کوئی بتا سکتا ہے فتنے تین ہے زن پہلا فتنا زن پھر زر پھر زمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کنٹرول کرو کوئی فساد بھی نہیں ہوں گے کوئی تو زیادہ داد ہے اسلام نے چادر چودی بار کا تھا بلکہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کی اور تم کو کہو کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رہے وقت نہیں وضاحت کرتا اس کو باقی رکھا. میرے پاس ایک بندہ برباد ہو گئے پہلے اس نے ہمارے ہاتھ میں بیان دیا اب خلاف دیا سات عورتوں اور چھ مردوں پر پرچہ ہے ہمیں دو ماہ ہو گئے ہمیں پتہ نہیں ہماری عورتیں کہاں ایک لڑکی کے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطروں پر کنٹرول اوپا اور پھیلا فتنا افزاد ہے یہودی نے اسے آزاد کر رکھا ہے کیا سناؤں ایسے ہزاروں آزاد کیا آتا ہے جو اس زب کے قتل وارت اور تباہی میں ہے وقت نہیں میں بتاتا اور آپ کو دیکھ کے میرے دوسرا فتنا افزاد یہودی نے یہ بھی باقی رکھا ہے کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں حکومت پہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو پیسے نہ صدیق کنکا نے فرمایا جس نے کسی کا کچھ دینا ہے وہ جتنا طاقتور ہے میرے آگے کمزور ہے جس نے لینا ہے وہ جتنا کمزور ہے میرے آگے طاقتور ہے وہ اس وقت تک کمزور ہے جب سے اس کا ہاتھ نہ لو وہ اس وقت تک کروا جب تو اس کا ہاتھ نہ دلاؤ سر کا فتر باقی ایک بندے نے ستر ہزار لینا تھا ہمارا آنکھوں دکھا باقی ہے وہ تو جو دوسرا تھا وہ طاقتور تھا لینے والا اس نے کہا یار پیسے دے وہ وعدے بہت رکھے ہوئے تھا اس نے کہا دوں گا کپڑا اس کے گلے میں تھا وہ تاکہ غصے میں آ کر اسے مروڑی دیتا رہا وہ مر گیا کیونکہ حکومت میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی کسی کے پیسے دینے ہیں تو لا دے یہ یہودیوں نے ہمیں مار کر رکھا ہے کہ یہ فطر میں لڑتے مرتے رہے پانچ لاکھ روپیہ لگ گیا تین سال جیل میں ستر ہزار ہی گیا دوسرا ہے تیسرا فتنا ہے زمین کا تو زمین کا فتنا بھی بات کیا کہ انہوں نے قبضہ رکھا ہے مسلمانوں اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے جب مالک مانگے دو لیکن زمین کا فتنا بھی بات کیا میں بات کر رہا تھا مجھے کہتا ہے حیدرآباد کا بندہ کہتا ہے جی دکان کے قبضے پر اٹھارہ قتل ہوئے ایک راہی مر گیا اٹھارہ قتل دکان کے قبضے پر اسلام میں جب قبضہ مانگے تو لیکن یہ فتنوں زمین کا قبضہ بھی رکھتا ہے اس قبضے پر ہم نے ہزاروں خاندان جب نو جیل میں ایک راہی مار دیا تو مختصر زمین کا فتنا بھی باقی ہے زر کا فتنا بھی باقی ہے اور زن کا فتنا بھی باقی ہے تو ہے کیا ارے آباد کہا کیا حکومت پر کہ وہ مال کا تحفظ دے جان کا تحفظ دے عزت کا تحفظ اگر یہ تین تحفظ نہیں دیتی تو وہ ڈاکو ہے بدماش ہے لٹاری ہے جس طرح ڈاکو لوٹ کر کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے نہ مال کا تحفظ نہ جان کا تحفظ پھر فرماتے ہیں اللہ اقبال یہ بیمانے سے ہیں پیتے ہیں لہو رونے بھی سکول والے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے ارے خدا کی قسم بھی بکری کو رونے دیتا ہے باں باہ یہ بگیار سے بھی بستر ہیں ظلم کرتے ہیں ہمیں فریاد بھی نہیں کرنے دیتے خدا ان کو برباد ہم ان سے نہیں لگ سکتے دست بند اب معیشت سمجھا دو تمہیں آخری استاد بنتے ہیں مجھے معیشت تمہیں کیا پتا معیشت کا تیرے شگیت بھی بتاتے ہیں کہ ہم معیشت سے دور اب میں معیشت کیا شاہ ہے نہ دین ہے نہ دنیا ہے سکول والے عمر کتاب ستابر یہی بات کر کے ختم کر حضرت عمر کتاب ستابر اللہ تعالیٰ نے عراق کو پتا فرمایا بادشاہ گرفتار ہو کیا آپ نے فرمایا ہوئے کلمہ پر اس نے کہا کلمہ نہیں فرتا تو آپ نے فرمائی سے پتہ کر دو اس نے کہا کہ مجھے پانی تو پینے دو چلو اس کو پانی دے دو مٹی کے پیا جب تک اس بطر پانی میں نہ پیوں نے مجھے قتل نہیں کرنا نے سے پانی پی جب تک یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کریں گے. اس نے پانی, دولا نیچے. پانی نیچے ڈوڑ دیا کہا گرم میں نے پانی نہیں پیا آپ نے مجھے قتل نہیں کیا وعدہ کرنا ہے آپ حیران رہ گئے حیران رہ گئے کہ کافر ہوتا ہے وہ میں چکر دے دیا فرمایا ہے اس کو میرا دوست ہے اس کے پاس رکھو یہ چالاک ہے شاید مسلمان ہو جائے رکھا گیا مسلمان ہو گیا مختصر آپ نے فرمایا جائزہ کی بات سیکر اس نے گوا بات لی نہیں کرتا مجھے کچھ بنجا زمین دے دو میں کاسٹ کر کے روزی کھاؤں گا آپ نے فرمائد کا اچھا بادشاہ تھا سرکاری زمین سے ایک مربع دے دو گائے تو ایک مر رہا ہی بنجر دوں کاسٹ کی کاسٹ اس نے کہا میری روم کافر کہہ رہا ہے یہ بہمان کا دوسرتی بن سر ہے وہ کہہ رہا ہے ملک کی ترقی کا سبب اور کاشتکاری ہے ملک کی ترقی کا سبب مواشت اور کاشتکاری ہے میں نے ملکوں کا شیخ بنایا ایک مرلہ بنجر نہیں ہے میری قوم سے پوچھو پوچھا گیا ہر گھر ہر چیز عام تھی خوش تھے پھر میں اگر ایک اس نے کہا اگر ایک مرلہ بنجر ہوا قیامت کے دن آپ کا ہاتھ ختم ہوا اب ریبن سے دیکھو ری سے تک ہزاروں میں ہر شہر میں کاشت کا کو مار رہے ہیں میں جاتا ہوں نا کاٹ مار کا ان کے دو دو لاکھ پہ میٹر کاٹ کر ارے ان کی فصلیں سوکھ رہی ہے بھئی مارو. تو میشی کرتے اور کاشتکاروں کو مراد نہیں دے یوسف کدار فرماتے ہیں وہ حکومت کا آہر ستما کرے جو کاشتکاروں کو مراد نہیں دیتے ملکی کا ترقی کا سبب کاشتکاری اسلام آباد سے لے کر ادھر دیکھو تو دس دس بیس تیس تیس تیس چار چکر آتا ہے دو دو زمین بنچر کرتے ہیں کروڑ روپئے ہر سو روپئے کی بوٹ سے بہت کا رب شباب لگا رہا ہے شاہ سے کانے تک یہ خاص بات چلی بات کا رب کسان کو مار رہے ہیں بھائی معیشت تباہ ہو رہی ہے ملک کی اور سنو یہ جائ ان کو پتہ ہی نہیں کہ درامداس رامداس کیسے کی جاتی ہے ارے جس ملک کی درامداسا ہو برامداس نہ ہو درامداس زیادہ ہو, ہو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے اور درامداس بھی نقد کرے وہ ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے ایک نقد کرتے ہیں ایک ادھار کرتے ہیں دوسرا سود ایک درامداس زیادہ دوسرا ادھار تیسرا سود ملک کا پہرا بچ برامداد ہے برام ہی نہیں ڈرامداز ساری اور سنو ڈرام کرے در مبادلہ گاؤں سے سننا وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو درامداز درے مبادلہ کرے یعنی چیز سے چیز منگائے جو پیسوں سے کرتے ہیں وہ انہیں پتا ہی نہیں سکتے کسان کو مار دے کیا کی صوبے کا شور ہے جلد. لوگ جلوس نکال رہے ہیں جل سے تکریرے میں मैं تھا میں نے کہا وہ صوبہ سے سارے صوبے الگ کی پسند ہے یہ صوبہ بڑا ہے وہ اس کے ماتے رہتے ہیں تم اس کو دو ٹکڑے کرتے ہو انہوں نے کہا یہ بتا لاہور ساری بوٹیوں سے سنگرا ہوا ہے بہتر ارب شادر سے گانے کا <سؤال> ہو تو گالی دینے لگ گئے وہ تو لکڑ کہنے لگے کہ اس کی مان سے برا کرنے جائیں گے خاص پاس پسانے بہتر ارب اور بوٹیاں اور بوڑھ پائیں گی ہماری سڑکیں نہیں ہیں ہم پسمانا کا یہ ہمارا حق ادھر بیان کر رہے ہیں ہماری طرف نگاہ نہیں رکھتے لہذا ہم اسے سڑک استان بنا کے رہیں گے میں نے کہوں خدا کے لیے کچھ گیا پانی کرو یہ ہم سرے کیا وہاں سے ہمیں مار کر نکالیں گے اور یہاں سے تم پنجابی نکال دو گے یہی نااہلیت کی وجہ ہے یار کیا کیا بیان کریں جتنا نا اہلیت بیان کریں گے اتنا تھوڑی ہے یہ تو ڈاکوں کا ٹولہ ہے مسلط جو ہمیں لوٹ کر کھا رہا ہے ایمان سے کوئی حاصل بھی ان میں حکومت والا شعور نہیں ہے جو وزیر بنا ہوا ہے وہ چوکیدار نہیں بن سکتا اگر ہم حقائق کو دیکھیں گے وقت نہیں ہے وہ بتاتا وہ آخرتا وہ آنے الحمدللہ دعا مانگو دعا مانگو یار میں بیندو توالی میار بیندو میڈی کو جنا دعا پر ہوگی دعا پر ہوگی دعا پر ہوگی دعا پر ہوگی کرو میں لنگری نہیں کھاتا مجھے جانے دو اپنی <تصفح> <تصفح> جان کہو تم بے وقوف ہو ہم اپنی جان کی بازی لگا کر یہ باتیں سنا رہے ہیں نہ کہو یہ باتیں بے وقوف ہے جانتا نہیں کوئی وقت آتا ہے ہم قتل ہو جائیں کوئی خبر نہیں ہماری میں دعا منگو سب کے لیے دعا منگو اللہ تبارک اسلام دے رکھے دے ایمان سے مارے دونوں جہان کی آفیت نصیب فرمائے جو لوگ دل میں مقاصد خیر پہنے ہوئے ہیں اللہ پایا ہوا ان کا اللہ تعالیٰ پورا فرمایا دونوں جان کی راحت نصیب آمیم. آمیم. سکون نصیب پہلے مواد ہمارے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش آمین جو ہم زندہ ہیں بمائے خاندان ہمیں اسلام پر رکھے اور ایمان پر رکھے آمین آمین آمین